ساتھی کہا بیٹھے یہ کہا تھا شیو لائب آگے آنے کے لیے کرنے کی آگے بات کو سمجھتے ہیں ان کا تارک پوچھتے آئے سوادی سر ٹوپی سے ہے نا یا yeah, ٹوپی والا سوادی شاہ سب کدھر ہے کہ انسان کو آخر کی تاریخ کے لیے دنیا بھیجا گیا ہے بہت جلد زندگی خاتمہ ہو کر یا تو جنت والی یا جہنم والی زندگی شروع ہونے والی ہے اور اگر انسان کو پتہ چلے اللہ تبارک تعالیٰ نے پر چیز حقائق کو پردے غیب میں نہ رکھا ہوتا تو کوئی انسان کام نہ کر سکتا اللہ ع ان کو فرمان ہے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے تو سروں پر خاک ڈالتے ہوئے جنگلوں کو بھاگ جاتے جتنا تم جانتے ہو دیکھنا تم شاید ہے جتنا تم جانتے ہو آخر کے بارے میں اگر اتنا جانور جانتے تو تمہیں کوئی جانور موٹا زبر کرنے کے لیے نہ ملتا اور آ, قبروں پر جو عذاب ہوتا ہے انسان جمداد کے علاوہ باقی ساری مخلوقات سنتی ہیں تو ایک اس پر تب سے لکھا ہوا تھا تھوڑا سا ڈر ہو جائے تو اس سے پرندے اٹھ جاتے ہیں اور خبروں میں بیٹھے ہوئے قبرستان میں بیٹھے ہوئے پرندے جو ہیں تو وہ آزاد کو بھی سنتے ہیں کمال اٹھتے نہیں کاضی سرید صاحب نے کھا کے اپنی شاط اور پنج پیری کے ثبوت کے شوق میں قبر سے انکار کر گیا بچارے کو پتہ ہی نہیں چلا قبر سے بدلا صاحب سمجھائی بات؟ برحال صاحب کیا کہتے ہیں پوری, پوری آواز کی ہے اس کی جو, جو رفتار بلا بلا کو بلا تیز بلا کرنا بلا ہوتا ہے نا اس کی رفتار کم تیز دل ہوتی دل ہے اب ساتھی ہمارے کوشش ہی نہیں ہوتا کہ مشین جو ہے مشین کی رفتار کو تیز کرتے ہیں جب آدمی آسان بول رہا ہوتا ہے جو ہوتا اس کے یہ تیز کرتے ہیں جو تیز بول رہا ہوتا ہے اس کے لیے آستہ کرتے ہیں ابھی ان کو ہوش ہونا چاہیے آپ جی کا فرق ہوا ہاں جی آپ تھوڑا سوال بھول جا آپ فرق ہوا جی آواز آواز سر آپ کو سمجھ آ رہی ہے رہی آپ کو میاں سر سمجھ آ رہی ہے مشین والوں کو سمجھ آنی ہے نہیں مشین کو انہوں نے بنایا ہے اس کی رفتار رکھی اونچے نیچے کرنے کی تاکہ اس کو وہ کیا کریں درست کیا کریں جسے جی آپ ایڈجسٹ کہتے ہیں اس کو درست کیا تھا کہ ماشاء اللہ الگ مجذوبیت میں میں رفتار آستہ ہوتی ہے جی رفتار آستہ ہوتی ہے اب آپ لوگ گزرا ہمت کریں گے اس میں بڑا فرق جو ہے وہ زین کے پشتو میں سوچنا اور اردو میں سوچنا ہے آپ اس کو اردو میں کیش کر کے اس کو لے کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پشتو میں تو اس میں بھی بڑی بس مسئلہ سے بڑھاتا ہے کیا بات ارض کی تھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو سروں پر خاک ڈالتے ہوئے جنگلوں کو بھاگ جاؤ یہ حدیث ہے کہ ادھر دہلا میں کال ہے جی ادھر دھولا کال ہے غالباً اس میں انہوں نے پہلے روایت کیا ہے اور پھر اس کو اپنے کال کے طور پر دکھتے بات ہے جی؟ عزیز کا اپنا بڑا مجموعہ ہے کہ اس کا کون عطا کر سکتا ہے <coughs> سب آدمی گزرا جو ہر وقت عدیز کے سارے مجموعے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتے تھے جیسے مولانا ذخیرہ صاحب احمد اللہ علیہ ناقی تو اشرفی جو کتاب پڑھاتا ہے شیخ العزیز اسی کو مطالعہ کر کے آتے ہیں جی؟ وہ بھی جوتا تھا مطالعہ کر مطالع کے آتا ہے اور مطالعے بغیر ہی جاتے تھے حضر مولانا صاف فرماتے کے سال آر سال عشاء کے صبح کی نماز پڑھی ہے اور کوئی تاجر کے ضروری رکاطوں کے علاوہ باقی سارا وقت مطالعے میں لگایا شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کو بیماری کی وجہ سے مدرسے سے چھٹی دی گئی گھر پر چلے گئے جس کو جس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے وہ اس میں اندھیرا تھا تو جو من کے فاتذہ ملنے کے لیے گئے آدر کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان نے کھڑکی کھول کر اس کے سوراخ سے جو روشنی آ رہی تھی اور چوکی پر بیٹھے ہوئے کتاب کے مطالعے میں لگے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو آپ کو چھٹی دی تھی کہ آپ آرام کریں صحت اور آپ دن اس وقت آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو ان کی صحت مطالعہ تھی مطالعے بغیر شہد نہیں آتے گھر پر گھر والوں نے چھولے پکائے تم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ چھولے مجھے دو تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو تو بواسیر کی تکلیف ہے اور آپ کو تو پرہیز کرائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اس نے کہ مجھے چھولے دو اتنے میں ان کے ان کا سالہ آ جو حکیم تھا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ مامو جان دیکھیں ابو جان کو باوسی کی طرف تکلیف بھی ہے اور کہتے چھولے کہ مجھے دو تو اس ان کا حکیم تھا گیا تھا انہیں گا برخار مجھے جس قسم کی وہ اثیر ہے اس کے بارے میں القانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مضر نہیں ہے اس کو میں کھا سکتا ہوں حکیم صاحب کو نہیں پتہ پڑتی بات انہوں نے کہا کہاں لکھا ان کا فلانی کتاب لاؤ اور اس کے آشیے میں اس جگہ پر یہ بات رکھی ہوئی ہے اور نکلی بات حکمت کا اتنا مطالعہ تھا قرآن عزیز سے چھوڑے تو میں بھی سونا چاہوں سر ایک بت کہ اتنا مطالعہ تھا تفصیلی تو بات یہ رد کر رہے تھے کہ جو آخرت کے حالات ہیں وہ اگر ہمیں نظر آ جائیں اللہ کے بارک تعالیٰ نے پردے گئے میں نہ رکھا ہوتا اس چیز کو تو دہشت وہشت کے مارے وہ انسان کام نہ کرے کوئی کام کے لیے پیار نہ ہو لطیفہ جو سنایا کرتے ہیں چار گولیاں والا اس احتکاب میں نہیں سنایا ایک بزرگ تھے وہ پچھلے میں نے سنایا ہے ہاں جی احتکاب میں سنایا تھا ہاں جی شروع میں سنایا تھا نا آپ کو پھر سناتے ہیں پھر سناتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ چار گولیاں کھاتے تھے علاج کے لیے تو مریضوں کو شوق ہوتا ہے کہ حضرت صاحب جو دوائی کھائیں وہ بھی کھانی چاہیے جو کچھ کرے کرنا چاہیے تو اس نے دیکھا کون سی دوائی ہے کہاں سے منگاتے ہیں اس نے چار گولیاں اس نے بھی دوائی منگا لی ایک گولی جو کھائی اس نے چار اس کی بیویاں تھیں چاروں سے بلنے کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس کو شک ہوا کہ حضرت صاحب چار گولیاں کھاتے ہیں اور میں تو ایک گولی کھا کر میرا ہی حال ہو گیا ہے اور عورتیں بھی ان کے پاس بہت آتی ہیں بھارت چونکہ اس کے پیر اس کے کامل تھا کہ سے پوچھتا ہوں نہیں سامنے یہ بات میں پیش کرتا ہوں کہ کی کیا سورت حال ہے تو اس نے کہا جی آپ چار گولیاں کھاتے ہم نے ایک گولی کھائی تھی اتنا جوش ہو گیا تھا کہ چار بیموں سے ٹرن نہیں ہوئے تو سوال کا جواب نہیں لیکن کہا برفدار آپ تو سات دنوں کے اندر مرنے والے ہیں بزرگ کامل تھے سارے دعا تھے جو بات کرے تو ہوتی تھی بات آدمی جو وہاں سے گیا ادھر بار ادھر بار پریشان سارے کام ٹھیک کر رہا ہے سارے کاموں کو مکمل کر رہا ہے سات دنوں کیا کریں گے سات دنوں میں مرنا ہے تو جب خوب ستاری ہوئی نا ہال ستاری ہوا تم نے کہا کہ آپ کھاؤ ایک گولی کھاؤ ایک کھاؤ دو کھاؤ تین کھاؤ چار کھاؤ کوئی اثر ہی نہیں کرتی سات دنوں میں مرا نہیں ہے اس کو بڑی عادت ہے کہ اضرت صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو نے کہا اب خدا اپنی سات دنوں کے اندر ہی مرتا ہے جماعت ہے اتوار تیر منگل بدھ جماعت تو آپ نے سات دنوں کا اندر مرنے والے ہیں سات دنوں کا اندر ہی مریں گے یہ بھی مریں گے <laughs> جب بھی مریں گے سات دنوں کا اندر مریں گے لیکن صرف سات دن یہ بات تاری ہوئی کہ مرنے والے ہیں اور یہ حال ہو گیا تو جو سال ہاتھ سال سے اس بات تاری ان کا کیا حال ہوگا چار گولی شاید اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے کوٹھنا بیٹھنا کام کرنا کر سکتے ہیں خیر یہ تھی کہ یہ ایک فکر ہے سوچنے کی بات ہے شہر میں فضائل مل فضائے سردار میں لکھا ہے کہ انسان یہاں مہمان ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ مانگی ہوئی چیزیں ہیں مانگی ہوئی چیز واپس کرنی ہے اور مہمان کو باہر ہار اپنے گھر کو لوٹ جانا ہے جس وقت حضرت اسرائیل احسان آدمی کی شارت کو چھوٹتے ہیں تو اس وقت ایسا ہوتا ہے گویا یہ آدمی نشے میں تھا اس کا نشہ ٹوٹ گیا سویا ہوا تھا جاگ گیا اور اس کو چیزوں کے حقائق نظر آتے ہیں اس بھر کا بنا ہوا بنگدار بنگلہ نہیں ہوتا آگ کا ایک وہ آگ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اور جو اس کے ظلم جاتے ہیں چیزیں کی ہوئی ہیں ساری اپنے کیگر کے ساتھ سام بچوں کی شکل میں اس کو اس کے سامنے آ سکتے ہیں غالمانوی رحمت اللہ علیہ کے موبائل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اس علاقے کے کسی مسلمان نے اپنی زمین مندر کے لیے بیچ دی تو مرنے کے وقت چیخ رہا تھا تو مجھے ہاتھ سے بچاؤ یا کیا آگ سامنے آگ ہے یا پنجرے ہیں یہ جی کہہ رہا اور بڑے اس کے پاس کلبے پڑتے رہے جو کچھ کوشش کرتے رہے آخر یہ شور مچاتے مچاتے اس کی موت ہوئی یہ نظر کے حوال ڈاکٹر فہیم صاحب لکھتے ہیں سالے میں ہم ڈاکٹر میں بڑے حوال دیکھے ہوتے ہیں نظر کے وقت ڈیوٹی تھی میری ایک آدمی گولی لے کر اگایا مغرب کا وقت تھا شاید رمضان بھی تھا ہم نے ڈیوٹی کرنی ہو پھر اس کے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں اپریشن تھیٹر میں ارے کر رہا ہوں اس کو درست کر رہا ہوں کس کا آپریشن ہو اور, اور میں نے وہ بلاوا بھیجے ہوئے کال بھیجی ہوئی کنسلٹنٹ کو تاکہ جلدی آئے اس کا اپریشن ہم کریں تو اس کے پاس میں وہ اس کو جا کر دیکھا کبھی جا کر میں اپنے الزاموں کو دیکھا کہتے ہیں کبھی مکمل ہو رہے ہیں تاکہ اس کو جلدی ہم نیچے اتارے خیر میں اس کو کیا کیا جاتا تھا جاتا. جب میں آیا تو اس کو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایسے مکھرو اور سخت کرخت حالات آ رہے ہیں کسی سے لڑ رہا ہے اور چہرہ سکالو گے اور ساتھ اس کے جتنے بیس پچیس آدمی کھڑے ہیں ان کو ایسے میں نے دیکھا کسی کے چہرے پر نماز کا ساتھ نہیں ایسے لگا سارے بے نمازی خیر مجھے اندازہ ہو کہ اس پر نظر تاری ہو گیا ہے آپ بچورے دو پیشہ کے تو میں دوڑ بھاگ کرتا رہوں گا کیونکہ وہ فریضہ ہے لیکن نظر اس پر تاری ہو گیا ہے بھی جانے والا ہے نے پوچھا کہ یہ کون ہے میں نے کہا جی تاکال کا فرن اجرتی قاتل ہے وہ پیسے لے کر دبوں کے لیے قتل کیا وہ ہے اب اس کو کسی نے گولی ماری ہے. اس کے جگر ہو گئی کلجا کیسے کہتے جگر ہوتا پختو کی سو ہی ہوتا گلا <laughs> سے <laughs> Okay, جگر کلیجے کو لڑمنا کہتے ہیں پہلے ہے نا جو ہے ہاں ہاں سال سے میں آپ اندر کیا تھا ہاں <laughs> <laughs> <laughs> جی آپ کو ہے کہ لڑمن کو کہتے ہیں جی کی جو ہے. جی اچھا گڑ گڑو آگے گڑ ہے پیچھے لڑم تو لڑموں <نے> جلد <laughs> <laughs> کو بھی کہتے مطلب کس علاقے کی زبان ہے تو ہے ساروں کا کوئی گروہ بول رہا ہے سو آدمی اگر اس میں ایک دوسرے کو مطلب سمجھاتے ہیں تو وہ زبان بن گئی سبحان اللہ جی اللہ اس بات کو سمجھیں گے جگہ سے کے پار ہوئی تھی بس آج میں ختم ہو رہا تھا خیر یہ بات میں آپ سرد اس لیے کر رہا تھا کہ سارے انسان جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تیاری کرنی ہے یہاں نام الق اللہ حق اتراتی ولاس متنّع اللہ ونت مسلم یہ دعوت ہے کامل اصلاح کی اس کو حاصل کر کے اور اگر وہ بہت زیادہ اسے درجے کی نہ ہو تو فرض اصلاح بھی ایک درجہ ہے فرض اصلاح درجہ ہے کہ ظاہری باطنی کا باہر گناہ سے رک جائے انسان اور ظاہری باطنی فرائض پر آ جائے آدمی اتنی اصلاح جائے یہ فرض واجب درجے میں ہے ظاہر باتیں دونوں قسم کے فرائض نباز ظاہر میں فرض ہے اور توازن حاصل کرنا باطن میں فرض ہے جھوٹ کا ظاہر میں چھوڑنا فرض ہے اور کبر کا باطن سے زائر کرنا فرض ہے تو فرض اصلاح تو بار فرض ہے اصلا جو ہے وہ تو بھارت فرض ہے اور غالباً یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اشد ضروری ضرورت والی چیزیں ہیں جن کے بغیر ضرور لاحق ہو سکتی ہے اس کے اس کے بال بچوں کو جب وہ حالات اس کے مہیا ہوں تو باقی ساری کام چیزوں کو ترک کر کے پہلے اسلاف حاصل کرنا ضروری ہے اتنا کھانا ایس کر کے بال بچوں کا کھانا کپڑا سر چھپانے کی جگہ ہو گئی ہے جس سے وہ ضرور لاحاظ نہیں ہوتا ان کو تو اس کے بعد اہم فریضہ اس کے ذمہ اصلاح حاصل کرنا ہے اب ایک آدمی ہر مہینے گئے تو بیس ہزار کبا رہا ہے تو کی تنخواہ ہے اور اس کے ریکارڈ میں چار مہینے ارنلی بھی لے سکتا ہے اس کے پوری اس کو تنخواہ دیں گے اور حالت کا یہ کہ صبح کی نماز کے کضاؤ جاتی اٹھ نہیں سکتا ہے تو اس کے پاس فرض اسلام ہے ان کو چاہیے کہ چار مہینے کر لیو لے تنخواہ میں لے یہ سارے بال بچوں کا خرچہ ہے اور یہ اپنی اسلح کی کوئی فکر کرے تو فرض واجب اسلحہ اس کو ملے اس کے بغیر یہ حرام میں مبتلا ہے ہاں بغیر حرام میں مبتلا ہے یعنی کوئی آدمی روز اپنی حاضری سے اگر رہ جاتا ہو ایک دم رہ گیا نیند کی وجہ سے دوسرے دن رہ گیا, دن رہ گیا. کیا کرتا ہے نہ بدلا سر جی کون کہتے دوسرا بات بولے کون ساتھی بول رہے تھے نہ فارغ ہو جاتے کیا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مدد جگانے کے بندوبست کرو بیوی سے کہتا ہے بچوں سے کہتا ہے جی ہمارے ضرورت ہے خانقاہ گئے خان کہہ رہے تھے کہ تاجر کے جاگنے کا زبردست طریقہ ہے ہم بڑے پیدا ہو گئے کسی طرف کوئی دعا کوئی چیز بتائی گے اس کو سیکھے تاکہ تکلیف نہ ہوا کرتا تھا تاجر کے جاگنے ہے ہم جب متوجہ ہوئے تب نے کہا پینتیس پینتیس منٹ گڑی سات سو روپے کا خرچہ کرو جب نوکری کے لیے کرتے ہو ہمارے علاقے کا ایک حوالدار تھا فوج میں ان سے بڑی کوشش کر کے ہمارے گاؤں کے پاس جو تین میل کے فاصلے پر کیمپ کیمپس میں تبدیلی کروائی تو بڑی اس کو خوشی تھی ہفتے کے دن آجا جب تھا اتوار کے دن گزار کے تیر کے دن صبح چونکہ فوجی آدمی تھا دوڑ لگائی اور ڈیوٹی پر پہنچ گیا تو ایک دن آیا تھا اور پھر اتوار کو بڑے کام کیے بڑا تھکا ہوا تھا اور صبح کے وقت جب اس کے جانے کے وقت ہوا تو اس کی ماں کو بڑا ترس آیا کل پہ بہت تھکا ہے اور اس کو نہیں جگانا چاہیے اس کو نہیں جگایا وہاں پہ کھڑی ہو گئی حلدار صاحب تھا ہی نہیں بیچ میں وہ اس دن بہت پروموشن کے تھے ترقی کے تھے اور فائل میں ریٹ انٹری ہوئی پروموشن دے گی تو اس نے کہا کہ موی ماتا کو بیڑا بیڑا ابھی جان آپ نے تو ہمارے کشتی میں بہت ہی آپ نے اپنی تبھی محبت پر عمل کیا اصلی محبت پر عمل نے کیا کہ وہ اس کی ترقی تھی تبھی مدد اس کا آرام ملنا تھا کہ آپ نے میرا میری کشتی ڈبو دیے کہ اس بات کی مدد کی تھی پھر اس کے بعد فوجی پر کیسے بات آ گئی جی مجھے ہاں وہ بندوبست کرتے ہیں اپنا جاد کا ٹکٹ لیا ہوا ہو تو آج میں کو سارے آدمی نہیں آتی اس وقت میں سویا نارے جاؤ کیوں فکر ہے فکر ہے تو آپ عورت یہ تھی کہ حادثہ اعتدال تھا جب ضرور دس درجہ ضرورت میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے کام جو کرنا ہے اپنی اسلح حاصل کرنی ہے اصلاح کن جذبوں سے حاصل کرنی ہے یہ شروع دن میں بطور تنظیم کے انوان ان کو کہا تھا مال کمانے کا جذبہ بڑا بننے کا جذبہ عورتوں سے ملنے کا جذبہ تین جذبے مال کمانے کا جذبہ بڑا بننے کا جذبہ عورتوں سے ملنے کا جی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے قیر مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اور بزرگان دین نے اپنے اقوال میں اور اپنی معلومات میں تجربوں میں تفصیل کے ساتھ حلال اور حرام مال کمانے کی تفصیلوں کو بیان کیا ہے آئے تم کیا رکو, رکو نکاروانا کی موسا کیسے آئے تھے جی؟ بغا علی کا ٹکڑا کیسا تھا اس کے اتنا مال تھا اس چادی اتنے اٹھاتی تھی تھیں اور اس مال سے محبت کرنے کا انجام اس کا بیان کیا بلونا ہنکما بلونا سابر جمنا میں باغ والوں نے کیسا بیان کیا باغ جو نیک دیندار تھا آخر کی چکر والا تھا وہ تو جو فصل باغ کی لیتا تھا سب غریب لوگوں کو بلا کر اور ان کا ایسا اور اس سے بڑھ چڑھ کر تقسیم کر دیتا تھا بیٹھے تھے بڑے دمشور روشن خیال اور معیشت کے ماہر تھے انہوں نے کہا کہ باپ جو ہے تو نوز بلّہ ناسمج آدمی تھا اپنے خون پسینے کی کمائی کو تقسیم کر دیتا تھا ہم ایسے وقت میں جا کر اس باغ کا پھل اتاریں گے کہ جب کسی کو پتہ ہی نہ ہو صبح کے اندھیرے میں گئے جا کر دیکھا کہ باغ پر ایک ایسی آگ فری ایک نام میں شاہ بیٹھا ہوا ان باتوں کا تذکرہ کیا پورا نے پاک کی آیتوں میں حدیث میں مال کمانے کے بارے میں جو جذبہ انسان کے اس پر بات ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی جا رہا تھا ایک بادل کا ٹکڑا آیا اس میں آواز آئی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو پانی پہنچا دو اس کو حیرت ہوئی کہ بعد بادل سے آدمی کا نام دیا جا رہا ہے وہ بادل چل رہا تھا کہ بادل کے ساتھ چلتا گیا. یہ بادل جا کر ایک پتلی زمین پر برسا اور جب برسا تو وہاں سے پانی جمع ہو کر ایک نالی میں روانہ ہو گیا یہ پانی کے پیچھے چلا آگے گیا ایک باغ پر آیا اس میں دیکھا ایک آدمی بیل کے اٹھائے ہوئے اور باغ میں پانی اپنے ناری دش کر رہا اس سے اس کا نام پوچھا تو اس کا وہی نام تھا جو بادلوں میں سے آواز دی گئی تھی تو اس نے کہا کہ تیرا کون سا عمل ہے کہ میں نے بادل سے یہ آواز سنی اس نے کہا جب بات ظاہر ہوگی مجھے بتاتا ہوں کہ میں کو ورنہ بتانے کی بات نہیں کہ میں میرے بال کی حاضری کو میں تین رسم میں کرتا ہوں ایک ایسا لگ رستے میں دیتا ہوں ایک ایسا آئندہ فصل کے لیے خرچے کے لیے رکھتا ہوں اور ایک ایسا ہمارا استعمال میں آتا ہے کیا یہ تہائی خرچے کی برکت ہے کہ باقی کسی کے کھیت کو پانی ملے یا نہ ملے اس کے کھیت کو اس کے کھیت کو پانی پہنچانے کے لیے بادل بولا ہمارے گاؤں میں ایک سخی آدمی تھا اس کا نام تھا داؤد ہمارے گاؤں والا جو ہے زیادہ جا کر پوچھا داؤد کون تھا اس کو معلوم کریں کشمیریوں میں ایک داؤد تھا اس کو منشی داؤد کہتے تھے یہ اس نے سنایا ہمیں کہا کہ بارش ہوئی اور صرف اس او زمین پر ہوئی ہے جو میں نے اجارے پر لے ہے فتح نہ برکاتے اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارا سوا زمین و آسمان سے برکتوں کے کو دروازے پر کھول جو تخوا پر روزی ملتی ہے خوف خدا سب کا خیرات مال کو حلال طریقے سے کمانا اس کے کمانے میں احتیاط کرنا ایک کنکے کا احساس کرنا کہ حرام نہ آ جائے ان کو جو اللہ برکتیں دیتا ہے ان کی نسلیں کھاتی ہیں。اللہ علیہ کی جو کھاتی آمدنیوں پر جو تذکرہ ہے حدیث کی کتابوں میں کہ غازی کے مال کے جو برکتوں کا باب ہے بخاری شریف. عبداللہ علیہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کتنی زمین ہے کہ ایک ہزار غلام اس میں کام کرتے تھے اور یہ کوئی خریدی ہوئی دکانوں پر بیٹھ بیٹھ کر کمائی نہیں ہے یہ مال غنی بہاد سے حاصل ہوئی ہوئی ایک ہزار غلام نوکر مظاہرے نہیں بارہ ہزار روپئے بارہ ہزار گرم پر خریدا ہوا آدمی ایک ہزار غلام تھے آ کے پاکستان میں کوئی ایسا تو ہوگا جس کے ایک ہزار مظاہرے ہوں عبد الحمان رضی اللہ نے ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں ایک روایت دوسری بات کہی ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے ہیں چلو غلام اور خاندان اور آدمیوں کے درمیان اور سب پکا لیں تو ایک لاکھ کر لیں ایک لاکھ آدمی ایک لاکھ ایک غلام کی قیمت ہوتی تھی بارہ ہزار درم کی بارہ ہزار میں لگاؤ جی دس ہزار کر لو اور ایک درم جو ہے وہ ایک بٹا چار تولہ چاندی ہوتا ہے جن کی قیمت بنتی ہے چاندی کس طرح تولا ہے موجود صاحب جی؟ دو سو ساٹھ روپئے تو لے اخبار میں دیکھا ہے اندر اندر چلو دو سو پچاس لگا ہو جی تو چوتھائی تو لے کتنی آ گئی ایکسٹھ روپئے آ ہاں جی باسٹھ لگا ہو ہاں جی بارہ کو غرض دو ساٹھ سے کتنا ہو گیا جی ایک آدمی کی قیمت ابھی اس کا ایک ہزار سے سات ارب بنا آج کل کے حساب سے کر رہا ہوں سات ارب تو غلاموں کے آزاد کرنے کی خیرات ہے اس کی اور روز آج پچاس ہزار درمیان دیا کسی آج سات ہزار دیا ایک لاکھ دیا ہزار دیا یہ تو روزانہ معاملات میں سے اور مدینہ مات ہوا تو ایک ہزار ان کے اونٹ آ رہے تھے سے لٹے ہوئے بھی تھا اور غربت تھی آج تاخیر اللہ نے بلا کر کہا کہ اب ابان جنت میں گھسڑ کر جاؤ گے آشرم بچ رہے ہیں تو ان کو کوئی نہیں کہہ سکتے جن میں, میں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے گھسڑ کر جاؤ گے تو اس پر روئے اور کہ ایک ہزار اونٹ میں نے مجین امرالہ سرکار کرسی اس کے اوپر جو ڈالا جاتا ہے ارے گیت اور گرم سار اور پھر جب وفات ہوئی، پھر وفات ہوئی ہے تو ان کی میراث کو تین دن گزرنے کے بعد چوتھا دن میں پہلا کام کرنا ہوتا ہے میراث کی تقسیم ہر ایک آدمی کا ایسا علادہ کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے بین کی زمین کا اس کا انتقال انتقال نہیں اس کام پر لے کر اس کو دے دیں پھر جب لے کر آئے کہ میں اب آپ کو تجاریہ دی دیتی ہوں تو اس کو قبول کرختون باجو کی ہائ بہو کی تاجد بہو کی غزہ بلار تھی بلائے بسی نہیں بند کی سب اور زمین کیسا نہیں لے گا میرے جمونی طور پر پٹھانا زمین حرام ہیں جس پر گزشتہ پچاس سال سے تقسیم ہی نہیں ہوئی پرابلم کے ہاتھ میں جو اس کی تو نہیں ہے اس کی بین شادی ہوئی تھی اس کی وہاں پر موت ہو گئی تھی اس کے آگے کتنے بچے ہوئے آگے پوتے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک اس کی سپن حضرت محمد اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی چار شادی تھیں اور سات گاؤں زمین کے مالک تھے والد صاحب جریبوں چل جریبوں سات گاؤں تو کہتے ہیں ان چار چار اپنی ماؤں کی جو میراث میں نے تقسیم کی ہے تو وہ پتنی اس کو کیا کہتے ہیں زویل الرحام زبیل فروز اتنا لمبا سلسلہ بن جاتا ہے کہتے ہیں کہ بعض آدمی کو میراث میں آٹھ آنے آئے ہیں تو ان آٹھ کو کہتے ہیں کہ میں نے بھیجنے کے لیے ایک روپیہ مناٹر کا خرچہ برداشت کیا ہے بارہ آٹھ آنے اس کو میں نے بھیجے مال میں تب برکت آتی ہے اس کا کمانا حلال ہو اس کا خرچ کرنا ترتیب ہو اس میں احتیاط ہو امام احمد اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اٹھ کر جا رہے تھے کہ بیٹا یہ تھان جو ہے اس میں سوراخ ہے جب گاہک خریدنے کے لیے آئے گا تو آپ اس کو سوراخ بتائیں گے اور پھر کہیں گے کہ سوراخ کی وجہ سے تھان کی قیمت میں اتنی کمی ہم نے کی ہوئی ہے گاہک بہت آئے بیٹے کا دھیان نہیں ہوا اس کا تھان بیچ دیا سوراخ بتانا بھول گیا انہوں نے واپس آ کر پھر بات یہ پوچھی بک کی ساری آمدنی خیرات کی ہے یہ بھی نہیں کہا کہ سارے دن کی دن ساری آمدنی خیرات کی بغداد منادی ہوئی کہ کسی کی بکری گم ہو گئی ہے تو بکری کی تبھی عمر کتنی ہوتی ہے بلائے پانچ سال یا چھ سال دس سال اتنے سال بکری کا گوشت نہیں کھایا کبھی گپسا بکری کا گوشت دباؤ کرنا ملا احمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ لاہور کا دودھ نہیں پیتے تھے لاہور میں میں رہا ہوں صبح دودھ دینے کے لیے گیا دادا دربار کے پاس میرا گھر آتا تھا اکیلی جان خود سب کچھ کرنا کھانا پکانا خود کرنا ہو گیا اس کے لیے دودھ خریدنے کے لیے گیا ایک ڈیچا پڑا ہوا ہے جس میں کچھ کالا زرد پیلا سرکشتیں پڑی ہوئی ہیں بڑا ہوا ہے اس کے اوپر سے تو میں نے آگے کو دیکھا کوڑا کرکٹ ہاں جی گھا گنے یہ پڑے آدمی کا دودھ میں نے کہا یہ دودھ سے اس آن آدمی ابھی آیا ہے چھانا نہیں ابھی آپ کہاں یہ بھینسیں کھڑی جی کرتے ہیں وہاں سے اٹھا ہوا ہوا پڑا ہوا رستے میں آ دودھ آدمی کے پاس سے میں نے کہا دودھ ڈالا اس نے دودھ ڈالا دودھ ڈالتے مجھے کوئی چیز گرتی محسوس ہوئی پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کھا مکھا آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو جڑے گی نا پورے بسانی ایسے بال کی کھال ہوتا تو کھاؤ گے کیا خیر میں نے کہا کہ چیز گری تھی بہت ہی نظر بھی آ رہی تھی تو اس کو دہ کی لینا چاہیے اور جو میں نے دیکھا تو گوبر گوبر کو میں نے گال کر فینکا اس کے پاس میں گیا اور آدمی کا نے دودھ الٹا میں نے کہا اپنا دودھ لے اور پیسے کیا بات کرنا کہ پیسے مجھے دے دیں میں نے کہا اگر کہ پیسے نہیں دیے تو میں جاؤں گا کہو کہ اب میں پرائز میں شہر میں آدمی مسافر تو تو میں نے کروں تو دودھ پر پرچان قربان ہو جائے گا پھر کیا کرے اس نے دودھ پر جان نہیں قربان کر دی میں جاؤں گا پیسے چھوڑ گا اس کو اے اللہ بالا کرے اس کا یہ پنجاب میں میں نے یہ بات دیکھی کہ جھیار لوگوں سے ڈرتے ہیں پیسے آپ نہیں پیسے لے کر آیا یا اللہ کیا کروں آپ یہ اور چیزوں کا بہت نہیں ہے یہ سب اچھا ہے ایک پیلی پینے کے وغیرہ سارا دن طبیعت خراب ہوتی ہے یاد آتی ہے چاہتے. کیا کرے تو میں نے کہا چلا یہ پیکٹ میں بند دودھ ہے اس پر ظاہری فتو ہو رہا ہے وہ میں نے خریدا اس کے بعد اس کا خریدنا اسٹوڈ یہ تو وہ لازت گندگی وغیرہ زیادہ بات ہے اگر مولانا مجھے لوگ رحمۃ اللہ علیہ جو نہیں پیتے تھے دور تو فرماتے تھے کہ شروع میں بچے کے لیے ڈیڑھ تھن چھوڑنا چاہیے یہ اس کا حق ہے جب یہ نہیں چھوڑتے تو وہ ظلم کا اثر اس میں آیا ہوتا ہے اور ظلم کا اثر آتا ہے تو اس خاص مرید شرائط پوری کر کے دودھ لاتا تھا تو اس کو استعمال کرتے تھے ایک مریض کہتے کہ میں نے کھانڈ بنائی کھانڈ ایک جو چینی ہوتی ہے گڑا ہوتا ہے پنجاب میں چیز کو کھانڈ کہتے ہیں وہ چینی نہیں ہوتی لیکن چینی کی طرح ہوتی ہے ادھر میلا رنگ ہوتا ہے یہاں بناتے ہیں کھانڈ نہیں بناتے ہیں <تصفح> وہ تو وہ بداتے وہ کہتے ہیں استعمال ہوتی ہے اصل صاحب وہ صرف یاد آ رہی ہے جی شکر اور ہے ایک گور ہے شکر ہے کھانڈ ہے چینی جی یہاں پہ وہ کھانڈ جو ہوتی ہے نا وہ ذرا اس کو دیسی چینی اس کو کہہ دیں تو وہ مشین میں ڈالتے ہیں نا اس کو گھماتے ہیں گماتے ہیں تو اس کے مچھر گند وغیرہ نکل جاتا ہے تو اس میں ذرا سفید آ جاتی ہے کہ تو میں چینی لے کر گیا حضرت نے کہا حضرت نے آپ کی چینی حلال نہیں ہے یا میں نے کہا مرید ہوں پانی لگاتے ہوئے میں گھڑی کو دیکھتا ہوں کسی کا منٹ پانی اپنے طرف نہیں چھوڑتا اور ساری باتیں میں احتیاط کرتا ہوں اور اتنی احتیاط سے میں نے کھانڈ بنائی اور میں یہاں پر لے کر آیا تو حضرت صاحب کہتے حلال ہی نہیں کہا ہیں لے کر واپس آ گیا کیا جب واپس آیا تو پھر میں نے سوچا پھر مجھے گئی ہوئی کہ کھانڈ بنانے کے بعد اس کا اشد بھی نے نکالا نہیں تھا میں نے اور پہلے لے گیا تھا میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمیندار کی مشین پر بنایا تھا اس کا کرایہ نہیں ادا کیا تھا گوشت <تصفح> چرفے کے بعد میں پھر گیا تو اس دفعہ میں نے ایسے کہا میں نے کہا حضرت میرا تو گھی لانے کا ارادہ تھا لیکن نہیں لایا پر پتہ نہیں ہماری چیز دلال بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو اضرت نے فرمایا کہ آپ کا گھی گھر پر کہاں پڑا ہوئے ہیں کہتے میں نے ان کو بتایا کہ فلانی ادباری میں ان کو اقلیت تھی کیا حضرت بڑا کہا گھی آپ کا حلال ہے میں نے کہا چینی کا بھی پوچھ لیتا ہوں کھانڈ کا پوچھتا ہوں تو میں نے کہا کہ حضرت کھانڈ فلان جگہ پڑی ہوئی ہے کہتے حضرت بڑا کے اب آپ بھی حلال ہے آف آالم صاحب کو شوق ہو ایسے ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آزر فرماتے ہیں کہ میں نکاح وغیرہ پڑھنے پر معاوضہ شکرانہ نہیں لیتا تھا کہتے ہیں مجھے تین دن کا فاقہ تھا اور ایک مرید آیا اس نے کہا حضرت نکاح پڑنا ہے کہ ہیں نکاح پڑنے کے لیے ٹانگے میں لے کے گیا نکاح پڑا میں نے والا بار سے چوبر جی کیا جو کہ تین چار میل ہے کہ واپسی پر ایسی حالات ہو گئے کہ ٹانگا نہ آ سکا اور زمرے مجبوری مجھے ان سے اجازت لے کر روسو ہونا پڑا وہ پچاس روپیہ کسی نے ادیت دینے کے کہا تو دوسرے نے کہا قدرت ہے تو ادیہ نہیں لیتے ہیں نکاح پر نہیں لیا کرتے موزن نہیں لیا کرتے کیونکہ انہوں نے نیند کی ہوئی تھی کہ دو دن کام میں نے کرنے ہیں اس پر میں نے معاوضہ نہیں لے بیان کرنے کی لیے سے تھے کرایہ اپنے لگا کر اور بعضوں کا جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی یا کوئی اصولوں کے مطابق کوئی دعوت نہیں ہوتی تھی تو اپنے چنا اور گوڑ لے کر جاتے تھے کہتے تین دن کا فاقہ اور چار میل کے سفر کے لیے پیدل نکلانا پیدل نکلا اور اتنے میں تھوڑا سا چلا تھا اور اسے دوڑتا ہوا ٹانگا آ رہا ہے اسے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اس نے ہندو نے کہا ٹانگے والے بس یہ ہے روک جاؤ اس نے ٹانگا روک لیا اور ٹانگا روکنے کے بعد جو ہے تو اس نے آ کر آ کر ملا اور اس نے کہا حضرت میں آپ کے لیے پچاس روپے ہدیہ لائے ہوں نے کہا کوئی آدمی آیا تھا اس اسے میرے پاس پچاس روپے رکھے تھے اتنا اردک ادھر گیا وہ واپس نہیں آیا میں پریشان تھا کہ میں پیسے کس کو دوں تو مجھے خواب میں ایک ضرور دکھائی گئی کہ آپ وہ پیسے اس کو دیں تو میں نے خواب میں جا کر بتایا کہ اس طرح آدمی ہے پھر اس کی پگڑی ہے اس پھر لمبی اس کی داڑھی ہے پتا اس کا بدن ہے اور یہ ہولیا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ پچاس روپئے اس کو لے جا کر دو تو کسی آدمی کہا جو دھیان کر تو اس طرح تھا مولانا مدین لاہوری صاحب کا ہولیا ہے کہ میں نے آپ کو پتا معلوم کے شیراوالا باغ میں گیا پیسے لے کر وہاں آپ تھے نہیں انہوں نے کہا چو برجی گئے ہوئے ہیں تو میں تبھی سب بات اپنے آپ کو فارغ کرنا تھا تو حضرت میں لکتا کے سارے مسئلے مسائل سے مطمئن ہو کر اس سدیوں کو قبول کیا کی سال نے کے واقعہ یاد آ گیا آپ کو سناؤ مولانا سب بروئی صاحب نے اس کو بیان کی ہے مداری صاحب کہتے ہیں میں مدرسہ بیٹھا ہوا تھا طلباء نے کہا کہ احمد علی لاہوری صاحب آج کے لیے آ رہے ہیں کراچی پیر سے رہے ہیں ہم ان کی زیرت کو جا رہے ہیں طلبا آ کر پوچھ رہے ہیں اب، اتنے میں جاتے ہوں مجھے اندازہ مدرسہ خالی لیا طلبا جو ختم ہوا ہے تو اساتذہ شروع ہو گئے کہ مولانا لاہوری صاحب آ رہے ہیں ہم ان کی زیرت کو جاتے ہیں تو مجھے اندازہ مدرسہ بھی کھا لی اساتذہ بھی چلے گا پھر کہتے ہیں کہ فون ہوا مفتی جبری صاحب کا فون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ ان کی ضرورت کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے تو مدرسے والے جو ہے نا ان کا بڑا وہ ہوتا ہے خیال ہوتا ہے کہ کال اللہ کال رسول ہم پڑھا رہے ہیں سلوک نبوت پر ہیں انما اللہ صلاح بار علماء ہے اور ہم کسی طرف کے جائیں جائیں ہم تو خود ماشاء اللہ پورے ہیں گھر سے تو کہتے ہیں کہ جب ہو گیا تو پھر میں ادر بھی چاہ میں بھی جاتا ہوں جی. کہتے میں بھی گیا کیسا ملاقات زیارت ہوئی تو میں نے کہا حضرت صاحب میں آپ سے ایک بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کہا پوچھے کیسے علاحدہ کیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا تفضل ہے کہ آپ کی کرامت ہے تو سرف کہتے ہیں مجھے روح کو بدن کو تکلیف میں ڈال کر مجاہدہ کر کے روح میں کوت آتی ہے اس کا زور لگاتا ہے آدمی تو پھر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں وہ تو سرف ہوتا ہے کرامت نہیں ہوتی ہے تصرف سرف کاور بھی کر سکتا ہے سرف کاور بھی کر سکتا ہے مشک ہوتی ہے اس مشک کو باقی رکھنا ہوتا ہے پھر زائل ہو جاتی ہے اس مشک کو باقی رکھنے میں صحت خراب ہوتی ہے بہت اصاب کا زور لگتا ہے خیر جی. تو کہیں اور یہ آپ کو یہ بات کیسے حاصل ہوئی ہے تم نے کہا بھائی صاحب وغیرہ نہیں ہے سادہ سی بات ہے جو دینی کام کیا اس نے معاوضہ نہیں لیا ہے دینی جو کام کیے نا اس پر معاوضہ نہیں لیا گئے سادہ سے جواب دیا آیا تم نے پشاور گئے پیغام بھیجا کہ ہماری فرانی زمین جو ہے اس کو بیچو اور بیٹھ کر سا سارے پیسے مجھے بھیجو سارے پیسے ان کو آئے جتنا سمجھے پڑھایا تھا ساری تنخواہ واپس داخل کی وری سہبائی کا پڑھا ساری تنخواہ کے داخل کی پھر یہ صورت حال تھی کہ ایڈ تو اضر بولان صاحب, صاحب کے خاص تعلق تھا ان کی وفات پر مجھے ہی خواب میں بتایا گیا کہ ان کی نسبت ان کے ان کے مدرسے میں سے والد میں سے کسی کو منتقل نہیں ہوئی ان کی نسبت حضرت مولانا صاحب کو منتقل ہوئی پانچ سال کے بعد میں جب گیا دیکھنے کے لیے ان کو تو آدر مولانا صاحب پگڑی باندھ میں کوئی نہیں باندھ پگڑی باندھ بیٹھے ہوئے تھے تو بالکل وہ پکڑی اس طرح فرستہ جس رمضان میں موری صاحب مانتے تھے تو ان سے برماشت ہے کہ رمضان میں ہونے پر جانا پڑتا ہے اور آج پر جانا پڑتا دو دفعہ ضرور جانا پڑتا ہے کہ ہیں سب میں اتنا ضعیف تھا کہ میرا خیال تھا گرمی بھی ہو گئی تھیں آج میں ہمیں اتنا ضعیف تھا کہ میرا خیال تھا اس طرح میں آج پر نہیں جا سکتے کہتے پیغام آیا ٹکٹ آپ کا آج کروانا ہو گیا ہے اور نئی ایئر کنڈیشن ہمارا جو بنی ہے مکرم ہمارا تھوڑا شاپ اس میں کمرہ آپ کے لیے ہو گیا ہے تو کہتا ہے بتاؤ میں کیا کروں میں جاؤں گا نہیں تو کیا کروں زور شور سے گسیٹ کر جاتے ہیں اور آخری سال تو ان کی زندگی قسم 77 میں وفات ہوئی ہے تو فرمال ہے چاہے بولان صاحب سے کہ اپنے نئے اخراجات پورے کر کے اور اپنے پیسوں پر حج عمرہ کر کے میری ذاتی آمدنی جو فتوات سے ہوئی ہے اس میں سے چالیس ہزار روپئے میں نے خیرات کی کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اس کی روزی خصورت ہزیا لا کر اس کو دیتے ہیں حضرت مولانا قابل رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے حضرت عجیب اللہ کے امیر مولانا علیہ الحمد اللہ علیہ کے صاحبزادے ان کا بیان ہے کہ سب سے پاک مال غنیمت کا ہے جو بعد میں دن کا کام کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کی نیت پر آتا ہے اور جان دینے کی نیت پر آتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کا کمایا ہوا مال بس ان کے مال ذنیمت کے قدم میں ڈالتا ہے جیسے کہ میں نے بیروز نے تذکرہ کیا ان کے قدروں میں ڈالا میں اتنی جائیدادیں دنیا میں وہ چھوڑیں ہندوستان میں جائیں یہ مولانا اشفری سانوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فاروقی ہیں کہ صحابہ اکرام کے مجاہدات جائیداد مین سے اور ان کے جہاد کے جو رضیے میں میں کہتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کی سات گاؤں زمین تھے وہ وہاں کے فاروقی نسل کے آدمی جہاں زمین دی اور میں ایک ایک غریب کے پیچھے اور ایک ایک پولیس پولیس دوبارہ ڈر کہاں مکھان قریب میں ہمارے دوست ہیں تو ایک یوشور بھائی جھگڑا جی ہوا وہ دیر رکھو گیار جی. اب و شیولہ اور دیر لاکھ کسانوں جناز پرتی جی. مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان کی جو زمین تھی ان کے والد صاحب کا نام ہے مولانا اسماعیل صاحب مولانا اسماعیل صاحب کی زمین جو تھی مظاہرین کے سو مکانات تھے وہ ہندوستان میں ہماری طرف لوگوں نے علم نہیں پڑے گا کہیں کھانا نہیں مل رہا تھا تو مدرسے میں آ گئے روٹی تو مل رہی ہے وہاں روزان ہے بہت بڑا فضل ہے کہ ہماری طرف اور قبول کر لیتا ہے پڑھنے کے لیے بلکہ یہ ہے کہ وہ میں بڑے سے غور کر مجھے اس بات کو بتایا گیا سکنگر سگری والا بھی جو لاتا تھا داخل کر لیتے ہیں مدرسے میں منتے ہیں یہ اللہ سے بارک ربا کو بھی قبول کرے گا ربا جو, جو لوگوں کے ہوں کے گے قبول کرے گا یعنی کہ قبولیت نہیں ہوگی شوق کو پڑھا بھی دیں تو یہ نہیں کر سکیں ربا کے لیے لوگ ربا آئیں گے لوگوں کے لیے شارو کسنٹ اللہ کے سان ہے چلیں ایک نتیجے کے طور پر سنا تھا کہ سے ایک طالب علم فارغ ہوا تو رائے گن کے طلباء کا اللہ کے سان ہے میرے ساتھ بہت الگ تھا اگر مولانا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے امیر ہوتے تھے اور طلبہ کی جماعت سے میرے ساتھ بجا کرتے تھے امیر مجھے بجایا کرتے تو طلبہ جگہ جگہ بس. ابھی میں کسی ملک میں جاؤں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی عالم وہاں پر ہوتا ہے تبلیو والا کوئی عالم ہوتا ہے طالب علم کافی عرصے کے بعد آیا تو اس نے کسی پتہ نہیں کویت نے کہاں پر تھا بڑے اچھے کپڑے ایسا خوشحال اس کا بدن ہاں ماں پچاہ ٹپ نہ ہو رہے ہوا جی کمزور بھی ہوا تھا پیرا بڑا ہوا تھا ماں پشاہے ڈگر نہ ہوا لیکن برو سرے کمزور کو ڈنگر کہتے ہیں تو اس نے کہا میں تولانا ہوں او میں نے کہا فلانا بھنک بینک ہوا یہ کہنا ہاں باپ کا نام بینک یعنی اتنا بیلم خاندان اتنا میری طرف اخبار خاندان کے نام اسلامی نہیں ہے کوئی طریقے کے نام نہیں ہے ایک اللہ نے فلم دیا اس سے نوازا ہوا اگر مولانا زمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ان, ان, ان, ان اس کو چھوڑ کر آئے تھے تو یہ بہت کامل فقیر مولانا بائن صاحب ہو رہے ہیں یہ جو ہمارا برکز ہے نا بستی نظام الدین یہ دہلی سے باہر دودھ درال کی جگہ تھی ویرانہ تھا اور شکارگاہ تھی اس میں خرگوش اور مختلف قسم کی چیزیں اور پرندے ان کا شکار ہوتا تو مغل جو تھے وہ شکار کے لیے یہاں آتے تھے انہوں نے ایک مسجد بنائی پکی اور ساتھ ایک مکان بنایا ہوا تھا ٹھہرنے کے لیے اپنے تو اس جگہ ہیں بنگلے والی مسجد تو یہ ویران تھی بالا اسماعیل صاحب رحمتہ اللہ لے گزرے ہیں یہاں سے دیکھا ہے پسند آ گئی انہوں نے یہاں ڈیلا ڈال دیا جائیداد ساری چھوڑ دی اور میں ذکر افطار عبادت اور کچھ دنوں کے لیے کچھ لوگوں کے بچوں کو لے کو ان کواتے تھے اور جس وقت کے میواتیوں کے مزدور گزرتے تھے تو اس وقت پانی کن سے نکال کر ان کو پلاتے تھے روزی کا معاملہ پر تھا ارے بات کیا تھی ارے بات تھی آپ میں آ کر بیٹھے مولانا یاز اللہ علیہ کو آدمی نے کر کہا ہے کہ حضرت آپ صرف عدالت میں پیش ہو کر پیش ہو جائیں اپنی بات چل جائے کہ آدمی زمہ ہے جائیداد کے مالک اور نامہ میں لکھ کر دے دیں ہم یہ مقدمہ کر کے سارے قابلوں سے آپ کی جائیداد کو با گزار کریں گے واپس لیں گے تو آدمی کو کہا کہ چوک بج صفائی کھڑا کیا ہوا ہے وہ اگر وہاں سے جائے ہٹ جائے تو کیا ہو تو حادثے ہوتے ہیں چوک کے سپائی کے طور پر کھڑا کیا ہوا ہے میں یہاں سے ٹر نہیں سکتا جہداد اپنا کام اور دوسرے بھائی کے جو بنا صاحب جن کے ساتھ مولانا زخریہ صاحب, صاحب. پور میں مولانا زخریہ صاحب کے گھر پر میں گیا ہوں افتاب صاحب, صاحب ایک دیوار اس طرح کسی کے مکان کی ہے ایک دیوار سر کسی کے مکان ایک دیوار سر کسی کے مکان ہے آگے میں دیوار بنا کر اس میں دروازہ لگا کر کڑیاں ڈال کے کمرہ بنایا ہوا ہے. یہ ان کا کمرہ تھا آگے اس طرح کوئی ایک برامدہ جس میں بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھاتے تھے اور ایک برامدہ جس میں ان کی کتابیں تھیں تاکہ کے کام اس میں کرتے بعض یہ مکان اور آگے تھوڑا حسین وہ سارا مکان جو ہے وہ اس دروازے سے اس دراز تک بس ہو گیا ایسے ہی قطب لاج نہیں بنایا اس کی بات کا دبدبہ مشرق مغرب پر چھایا ہے جب میں جنوبی افریقہ کے دورے پر گیا جاج تاک چا کر کے مریضوں کے ساتھ پورا جہاز بک کرنے کو چارٹر کرنے کہتے ہیں ہاں ٹوپے والا چاٹے چاٹے خبر کہ جہاز چارڈر کر گیا وہاں دن کا کام کیا جب واپس آنے لگے تو جنوبی افریقہ والوں کے پاس بہت مالداری ہے بہت مالدار ہیں ان کا خیال تھا کہ جہاز کا خرچ رایا تو کم از کم لیں گے ہی لیں گے اور اگر شکرانہ لیں انہوں نے کام مکمل کر کے جہاز امبیڈکر کا السلام علیکم نہ پیسے کی ضرورت نہیں اللہ محتاج نہیں کیا ایک دن جلال میں آ کر فرما رہے تھے یہ مدینہ منورہ کے بازار میں جتنا مال ہے سارا میرا ہے جس بات چیت میں چاہوں گا اللہ سے لے سکتا ہوں ملا مال صاحب فرما دے تھے کہ میں نے چالیس ہزار فراق کیا ہے سارے افراد دادا سارکل کا میں نے آپ کو کیسا سنایا ہے نا جس نے پچیس ہزار روپیہ زندگی بخر کی دی تبلیغ میں اس برکٹ بناتا تھا اس کے خان پر بناؤ گوشت سے سی کہ پڑی ہوتی تھیں اور صبح جائے تو پشاور کے ملک کو ملائی نہیں ہوتی تھی اس کے پاس تازہ ملائی ہوتی تھی کبھی کبھی ہمیں پھیلاتا تھا تمہارا پشاور کا ایک تاجر تھا علی شفیق تو وہ لالا تھا بڑے گوسے کرتا جب جماعت نہیں نکلتی بڑے گوسے کرتا تھا پھر کام سے پکڑ پکڑ آدمیوں کو کہتا تھا کہ جائیں گے تو شہر والے شفیق کہہ رہا تھا کہ لڑا سارگل جو ہے یہ اچھا جی میرا ضروری ٹھہرفون آ گیا جی میں اس کو السلام علیکم جی بس جی ماں کر دی جی ٹنکڑوں دوبارہ جی احتکاف کی بس اس کو سب میں بہت ہاں جی ہاں جی کا خیال بالکل اچھا جی ٹھیک ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی جی جی ہے جی وہ جو الگ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ہاں بالکل بالکل جی جی ٹھیک بالکل بالکل ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک ہے جی کسی آدمی کی مجبوری بھی ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ٹھیک ہے جی بالکل جی بالکل بالکل بھائی جی کوئی ہار دے جی ہار تو کوشش نہ کر دے گو کہتے ہیں کوشش ہو جائے پھر ہار دے جی جی ضرور جی ضرور ضرور بالکل جی یاد ہے یاد ہے جی بالکل دنیا کے معاملے فرمائے یہ قیمتوں والے لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کے آگے تو بڑے ہنگامے کر رہے ہوتے ہیں فقیر فکرا کے آگے جا کر ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا بات تھی جی ہاں تو آجی شفیق کہتا تھا یو یہ کلو ہوئے ہوئی تھی مخان ہاں جی کے کلو روش کیا और گوشت کھاتے ہیں بغیر کمائے کہ میری طرح سارا دن کو دکان پر لٹکنا پڑتا تھا پھر اس کو پتا چلتا سے ڈاکٹر پھر اس کو پتا چل گیا جی میں نے کہا اس میں تو اپنے جدو جگر کو اس بات قربان کر دیا تھا اللہ کے لیے بس کو سب نے آسانی کی ہوئی بالکل جی اس میں جو ہے تو اللہ دیتا ہے دیتا ہے, میں آتا ہے نا تین دن آدمی پاکا کر لے لا کسی کو نہ دے تو ایک سال کے لال روزی کا اللہ الگ دروازہ کھولتا ہے اور ان باتوں کو فکرانے مشق کیوں ہو؟ کی ہوتی ہاں جی ڈاکٹر فلاق صاحب کو درخت پڑھا دیتا ہے داٮٔ جار دے دائیں مجرو دے دا سلا دے داٮٔ مصول دے جی اور دائیں دے اس کا گرامر یہ اور اس کا یہ ہے جو اس کا جوابی آدمی تجربہ کرتا ہے اس پر لگتے ہیں تین دن ہاں جی اور تین دن میں جو ہے تو پھر وہ پوچھے نا امار صاحب سے ایک دن اس کے بوکا روزہ رکھوایا ہے تو تیسرے دن چیخے مار رہا تھا جگہ آواز جگہ پر نہیں آ رہے تھے پھر چوہے دن جب غیر کا دروازہ کھلتا ہے پھر تسلی ہوتی ہے ہمیں ایک دفعہ یہ پبلک کے پاس کھڑے ہیں رات ہے اب کچھ ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے میں ایک جیپ ہے جی گئی اور جا کے بریک مار پھر پیچھے آئی پھر پیچھے آئی تو اس پر اس نے وہ دیکھا مسرخان اس نے کہا بیٹھیں جی بیٹھے, جی بیٹھے تو میں نے علمگیر صاحب سے کہا میں نے کہ علمگیر صاحب جگہ ملنے کا سفر کا بندوبست ہونے کی خوشی نہیں ہے بزرگوں کے جو پیدما پڑے, پڑے تھے اور جو پڑے اس پر کام ہوئے خوشی اس سے ہے اللہ پاک نے اس کو مجبور کیا اور یہ جو ہے تو اس کو آگے جا کر واپس مڑنا پڑا یہ شہر بڑا تھا اس کے پاس گئے کسی کام کے لیے ہم پہنچے نے کہا تھا آپ چلے گئے کوارڈ خیر اور دوسرے ساتھی اندر دونوں بیٹھ کے دفتر میں بیٹھ کے ہاں چپڑا جی کہہ رہا تو میں کہہ دوں ساتھ چلے گیا اور رات کے اندر بیٹھ گئی ہوں میں تھوڑی دیر بعد گاڑی واپس ہوئی اندر آیا اس نے کہا بھول گیا تھا جی کوئی چیز تالاب میں شاخ پڑ کے آئی ہوئی ہوں پٹنر سی کی پابندی صاحب کی گاڑی واپس لگ گیا واپس لوں گا کروں تو میرے بھائی تو اور میں نے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر ظلم کر کے مال کمایا جس کی بے, بے برکتی ہے اس کو لاکھوں کو دکھا کرتا ہے بیمار پر چپا نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں چھپا کی طاقت نہیں ہو حرام ہے میری ڈیوٹی بھی یہاں ریڈیڈنگ میں ایک آدمی آیا اس کی بیٹی کو بچی کو کینسر تو بڑا ایسے گردوں کیسے کر کے اور کمر کیسے کر کے اس طرح کے کی کیبر کے عالم میں سے کی حالت ہوتی ہے ہر سند دعائی لے لی ماں تو بوائے انگلینڈ نہیں یہ ساتھ کی برس تو میں دل میں کہا کہ اب کی ایسی پکڑ آئی ہوئی ہے کہ اب تیرا مال اتر ہے جہاز اترا انگلینڈ صاف ختم ہو گیا اب ہم لے لائی آ چکا ہے والد انگلے کے بالک ہوتے تھے یوسف صاحب گھر پر آتے لوگ والے کہتے بچہ بیمار ہے کوئی نہیں گاڑی کے لوگ ڈاکٹر کے بالکل جبنے بیمار ہیں سب کو معلوم کرو سب کو معلوم کر کے سب کے لال کے پیسے تقسیم کر کے مزاق دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے بچے کو تم ہی نہیں یہ بانی کر ہے میرے بھائی ترک اس میں نہیں کہتا ہوں کہ اس باب ترک کر دیا یہ مشق ہے تجربہ ہے جن لوگوں کو گایا ان کو پتا ہے اس بات کا ٹھیک ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ مال کمانے کے بارے میں مال کمانے کے بارے میں ہے اور اس میں وہ آدمی جس کا بیت ہوتے ہی اور سلسلے میں ہی مال کمانا درست نہ ہوا اس پر ہم کبھی اعتبار نہیں کرتے یہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بلکہ بعض وقار جو ہے تو سلبی ایمان کا خطرہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو داتال کے ہوتے ہوئے انزل قوت المتی ایسا رزداد ایسا دینے والا عطا کرنے والا اور یہ ایسے ماحولوں میں آنے کے بعد پھر جو ہے دھوکہ اور حرام کمانے کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس کے, اس کے, اس کے بارے میں سردی مان کا خطرہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا مال کے بارے میں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں سال آ سال چل رہے ہوتے ہیں سلسلے میں مالی ہو جاتے ہیں گاڑی رکھ لیتے ہیں گھر میں ہاں اعتبار کبھی نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو ہے اس نے تو ترجیح دی ہوئی ہے اللہ تعالی کی رزاخیت پر مار کو ترجیح دی ہوئی ہے اور دوسرا, دوسرا دوسری جو آزمائش ہے وہ سیکس کی ہے کہ مار سے پہلے بالغ ہوتے ہی آدمی پر یہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کیس کی سیکس تو جنسی طاقت بیدار ہوتی ہے لڑکے کی بھی ہوتی ہے لڑکی کی بھی ہوتی ہے, بھی ہوتی ہے۔ اس میں چسکا ہے مزہ ہے کھینچتی ہے اپنی طرف اور چاہتے اس کو پورا کیا جائے الگ سے بار اگر مال کمانے کے جذبہ نہ رکھا ہوتا تو دنیا کا کو کوئی کام نہ کرتا کوئی چلتا نہیں اس لیے سانی رحمۃ اللہ علیہ نے حب علیکم کی جو آئےت ہے اس میں کہا حب علیہ اللہ رسولی ما زیادہ محبوب نہ ہو اللہ رسول سے اور جہاد سے کہ اتنی اس کے اس تعلق مال مالک جس نے حلال طریقے سے کمائے یہ جائز ہے کہ اس سے شریف نکالنا نہیں چاہتی ہے. حلال طریقے سے کمانے والی لفیف جو ہے اس سے نکالنا نہیں چاہتی لیکن احب ہو جانا احب ہونے کی کیا علامت ہے جب اللہ تعالی کے حکم کو توڑ کر کمائے جھوٹ بول کر کے فریب دے کر کے مائیں دھوکہ دے کر کے اور اس کے لیے آماز ضائع کرے نماز ضائع کر کے کمائے فرض نماز تو گزا ہو گئی دکان بند نہیں ہوئی فرض آماز ضائع کر کے کمائے فرض واجب کو ضائع کر کے کمائے اب یہ جو ہے اب یہ دکان نہیں ہے یہ اس کا علاق ہے تو میں کہانی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں ترکیہ کی یاد ہے جی ساتھیوں کو ترکیہ کی کہانی یاد ہے ایک مزدور تھے وہ ترکیا کے بازار کے چوک میں کھڑے ہوتے وہ لوگ تو بڑے مسلمان تھے جوش جذبے والے آئے کسی نے تھپڑ کسی نے لات یہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کا جان ہو چکی تھی دکانیں کھلی تھی کسی نے تھپڑ کسی نے لات ایمان کے جوش سے مارا کرتے کرتے کرتے ان کو شہید تھے وہ جب گرے گرتے انہوں نے کہا سین کی, بات کو, سین کی بات کو تب سمجھو گے جب سین کی حکومت آ جائے گی بس کافی عرصہ گزرا ترکی ہے کوئی بادشاہ سین کا نام شروع ہوتا ہے سین سے نام شروع ہوتا ہے ان کا وہ کتاب ان کا سوبھاؤ تو با یہ کتاب تو کسی بہت زور والے آدمی کی ہے کسی بہت بڑے بزرگ کی تو دربار کی بلکی نے پوچھا کہ کیا نام جی ہے نام اتنے بادشاہ سلامت یہ تو پاگل آدمی گزرا ہے اس کو تو کفری عقائد پر فلان چوک میں اتنا پیٹا گیا کہ اس کی موت ہوئی ہے۔ کہا کیسے واقعہ سے سنا اس نے کہا کہ یہ تو جمعے کے دن شور مچا رہا تھا کہ لوگ تمہارا خدا میرے پیروں پیروں کو نیچے ہے تو لوگ اتنے مارا تھا مر گیا تھا نے کہا کہ گانگا تھا وہ چوک بتایا گیا تو بادشاہ نے جا کر اس چوک کو دیکھا بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس جمعے کی نماز جو پڑھنے ہماری مسجد میں آئی ان کو دس اشرفی دیں گے نمبر بڑھ گئی نماز کا وقت آیا تو بادشاہ سلامت نہیں آیا ق نہیں آیا اور نماز لوگ چلے گئے کہ نماز کبا ہوتی ہے بادشاہ نماز کو آیا ہی نہیں ہے دوسری جگہ قاضی صاحب نماز پڑھا دی یہاں لوگ دس شفی والے بیٹھے ہی ہیں بیٹھے ہی ہیں نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے دس شفی ملنی ہے بادشاہ آیا اس نے کہا کہ ان سب کو گھیرا ڈالو گرفتار کرو گہرا ڈالا گرفتار کیا چوک پر لے کر گیا اور کہا کھدائی کرو کھدائی کی گئی نیچے شفیوں کا خزانہ نکلا جتنے آدمی تھے دس دس اشرفی ان کے ایسے میں آ رہی تھی تو بادشاہ نے کہا ارے کو دس اکشی دو لیکن ساتھ یہ کہتے جاؤ لو یہ تمہارا خدا ہے لو یہ تمہارا خدا ہے لو یہ تمہارا خدا ہے بزرگوں نے کہا تھا جو میرے کی ادان ہو چکی تھی دکانیں کھلی تھیں اب یہ دکانیں دکانیں یہ لا ہو گئی تھی ان کا بالکل حکم کو توڑ کر, کر تو یہ آدمی کمائی اے لوگو تم جمے کے دماغ کو کیوں نہیں جاتے ہو یہ تمہارا جو مال خدا ہے تو میرے قدموں کے نیچے پڑے ہوئے یہاں سے کو نکال کر لے لو لیکن یہ رمس تھا جی؟ تو اس, اس رمض کو جو ہے شین کے رمض کو شین سمجھے گا کیوں ہے بھائی مال کا یہ مسئلہ ہے تو اور میں محض کپور شیر کسم جھوٹ پڑھا یہ کرتے ہیں بانکے بند کر کے ہر ہال مال سے منہ پھیل دیا تھا تاکہ اللہ حلال کا دروازہ کھولے خیر بات مکمل ہو گئی دوسری بات جو تھی وہ سیکس کی تھی اگر اللہ تبارک تالا انسان پر یہ کشش نہ ڈالتا کوئی آدمی شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا آواز تو آ رہی تھی نا ماں باؤ کا سکون ہو گیا ہے نا اس کی آواز آتی ہے کوئی آدمی شادی کو تیار نہ ہوتا ہمارے ساتھی کی لڑائی ہوئی تھی گھر پر تو اس کے بعد کو ڈوننے کے لیے آئے کہ اس کا دوست اس کے پاس آیا ہوا ہوگا میرے پاس نہیں تھا بڑی پریشانی کہ کہاں پر حد ہوگا تو اس اسٹیبل پر ڈونتے گئے ایک کافی شاپ کی مسجد ہوتی تھی وی تھی اور اس میں چھپا ہوتا تھا. ایسی جگہ شروع ہوتے گھر تو کوئی نہیں آئے گا تو اس نے گھر اتنا تنگ تھا کہ اس کے آخر جا کر پٹا لی تو ایک آدمی کی دوست شادی ہوتی مستی میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا عبادت میں لگا ہوا لکر فکر میں لگا ہوا کہ دوسرے آدمی سے کبھی جذبہ تھا دو شادی کرنے کا تو اس نے پوچھا کہ آپ جو جی دو شادی ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے اطمینان سے بیٹھے اس کا اور نہیں بولا اس کا تو اس پر جو ہے تو اس نے اس نے کہا یہ تو آدمی بڑا خوش ہے اتنا پرسکون ہے اس جا کر شادی کر لی چند دنوں کے بعد وہ گیا آ کر مسجد میں بیٹھ اس کے ساتھ پتا چل گیا اس کو کہ اس کو پتا چل گیا کہ کیوں بیٹھتا تھا مسجد میں جب گھر میں اتنے خراب حالات ہوتے تھے اتنے تلق حالات ہوتے تھے اس پر مسجد کی طرف اپنا کی جگہ نہیں سب دو ہو گئے ماشاء اللہ تک اللہ نے کشش نہ رکھی ہوتی اتنے پڑھے پڑھے لکھے شادیوں वाले ہوتے ہیں ना یونیورسٹی پڑھی خاص طور پر یونیورسٹی گریجویٹ لڑکیوں کی شادیوں والے हैं ہوتے ہیں وہ جو آ کر میرے سامنے روتے فریادیں کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہی نہیں آپ کہتے ہیں موٹر میں جا رہا ہے کہ بیگم صاحب اللہ موٹر میں جا رہی ہے اور جو ہے تو صاحب ادارہ موٹر میں جا رہا ہے بنگلے کو دیکھیں تو ایسے سر اوپر کرنا اونچے ہیں نوکروں کو دیکھیں تو کھانے بہت کھانے میں چار ہیں اور آدمی اور ایک ایک دفعہ ایک آدمی آیا میرے پاس اور بیٹھا اور رویا رویا تو اس نے کہا کہ چھ سال ہوئے ہیں شادی ہوئی ہے ماموں کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی آپ اتنی فرمان ہوئی ہے کہ میں ایک جگہ ڈاکٹر ہوں اور میں نے اس کو خاصی اسپتال میں ڈاکٹر تک جاؤ تمہارا تین او کا تی ایم او کا کور شام بھی ہوتا ہے کہتے ہیں مجھ سے وہ کوئی ایک سو بیس میل دور جا کر اس کے جگہ دی اور آپ جو تو سال سے بتایا کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیو تو ایسے میں روانی طور پر ایک تشہیر کا طریقہ ہے بزرگوں نے بتایا ہے تو میں اس تشویل کے والے میں توجہ ہوا میں نے کہا کہ بچے ہیں میں کہا بچے نہیں ہیں میں کہا بچے کیوں نہیں ہیں میں نے کہا ابھی بھی ایف سی پیش کر رہی تھی میں بھی ایف سی پیش کر رہا تھا ہم نے اتنا عرصہ جو ہے تو دوائیاں کھا کر حمل کو روکا ہے اچھا تو میں نے غور کیا تو مجھ پر یہ بات وارد ہوئی کہ پہلے سیکس کا کشش ہوتی ہے لڑکے کو لڑکی کی طرف لڑکی کو لڑکے کی طرف ہوتی ہے جنسی ملاپ کا ان کو. ان کو ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالی اگر فضل فمایا تو اولاد وجود میں آتی ہے پھر اولاد ان کو اکٹھا رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے اس کی کشش ان کو اکٹھا رکھتی ہے تو انہوں نے وہ جو قوت تھی اس کو بغیر اولاد کا استعمال کر لیا وہ تو اس کا جوش و خروش ختم ہو گیا اور وہ اس کی لائبلٹی ہے اس کی لائبلٹی ہے وہ کشش تو ہے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے محسوس کریں اگر اس کے لیے مصیبت بنی اس کے لیے مصیبت بناؤ تو اس دن مجھ پر یہ منصوبہ بندی کے خاندانی منصوبہ بندی کے بعد ایک اور بات وارد ہوئی کہ اگر اس کو اختیار کیا گیا شروع میں تو صحیح مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں خاندانی بخل ہی کا تالان باتوں میں مشکلوں کو محتاج نہیں ہوں وہ فقری راز ہے جو بزرگوں کی وجہ سے اللہ تبار درم کھولے مفتی غلام رحمان صاحب سے ڈاکٹر فتو لینا چاہتے تھے یہ کمپنیوں کے پیسے اور کمپنیوں کی دوائیاں اور کمپنیوں سے ہڈیاں لیتے ہیں اس پر فتو دینا چاہتے تھے تو یہاں مسور کے تحت فتویٰ دینے کے لیے جا رہے تھے اچانک اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں فتو روک سے بات نہیں کرتے روک میں کر بھی نہیں سکتا میں اور اس کو میں نے کہا ہوا کہ جو پیسے کمپنیاں دیتی ہیں یا جو پیسے دیتی ہیں دوائیاں لکھنے پر سب کچھ دیتی ہیں ایک وجہ سے ظلم ہو رہا ہے ریٹ جو زیادہ ہوا ہے تو میں فتح فتح تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے پیسے لیے اور ان کا کھانا کھایا ان کی جلدوں کو لیا تو سلسلے کا نور آپ کو نہیں ہوگا <تصفح> <تصفح> میں ہم, ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ جس سلسلے کو تقسیم کرنے کے لیے بزرگوں نے جگہ پر بٹھایا ہے <تصفح> وہی <ای> بھونگتا <بار تصفح> ہوا کتا جب کسی کے بارے میں قلب میں رضا کرے گا کسی کو یہ نور ملے گا دے گا وہ نے نہیں دیکھا یہ بھونگتا کتا اس طرح بھونگتے بھونگتے بغیر ایمان کے مر بھی جائے آخر کسی کی نیاد نہ بھی ہو وہ رضا بات ہے. لیکن اس پر اس پر جس پر ہے اس پر جس بزرگوں نے بٹھایا ہوا ہے اس وقت اس کے اثرات ہیں کہ میں نے اس کو کہا ہے میں, میں نے کہا اس کی روشنی میں اپنے پتر پر غور کریں تو جو ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے جو دعائی جو پاک سے ملک ہندوستان نے سو روپے کیے وہ پاکستان میں ہزار روپے کیے نو سو روپے کون کھا رہا ہے کوئی تو کھا رہا ہے میں بھی تفریح پر اور کہہ رہی تھی کہ میں نے فلانے بزرگ کو کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے چھپ ہے مجھ سے یہ ہو رہا ہے میں نے کہا فکر نہیں کرا جو اللہ کو منظور ہے ہو وہ ہوتا ہے انکار بھی نہیں کر سکتے میرے سامنے اور کام بھی نہیں کر رہے ہیں کیا باتر کر رہے تھے देख, देख, देख, देख. تک یسمانی صاحب نے فتو دیا کہ شیارا لال ہے ہمارے ساتھی پوچھنے کے لیے آنے لگے میں نے کہا ہمارے کال پہ نہیں مانا مانے بات نہیں مانی تھی دو کروڑ ایک کے ڈوبے ڈوبے نہیں مجھے چھ لاکھ کے ڈوبے پھر مجھے خیال ہوا کہ اب تک عثمانی صاحب کے فتو کو تو میں دیکھوں یہ اتنے پائے کے مفت یا فتو ان کا غلط نہیں ہو سکتا یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے لوگوں کو محمد علیکم پھر دینی میں حرج اللہ تبارک دین کی ترتیب نہیں دیے کسی نے آپ کا حرج اور آپ کی تکلیف ہو جب آج شریف کے مسائل پر عمل کریں گے تو آپ ان مشکلات سے بچیں گے کیوں کو رحمت ہے نعمت ہے آپ محمد علیہ نعمت ہی ہے تو اس خطے میں دیکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسی کمپنی ہو جس کا مال تجارت کا کھانا وغیرہ بھی ہو یعنی اس کی کوئی چیزیں موجود ہوں اور اس کا آدمی شعر لے رہا ہوں اور کوئی موجود بھی نہ ہو باقی سوری تکلیف بھی ہو اس میں جواب ہو جاتا ہے لیکن ہر میٹنگ میں یہ آدمی اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں آپ کی سوری تقریب کے خلاف ہوں میں اس میں نہیں ہوں میں آپ کے حلال چیز میں شامل ہوا ہوں کہ اس خطبے میں تفصیلات ہیں آپ مالدار آدمی کو سازش ہوگی تک عثمانی سے حلال میری حالات ڈالبہ بابا مکب کرو میں رمران صاحب اپنی آ... وہ کیا کہتے ہیں سارے سیاسیوں کو اپنے پاس جمع کرتے رہتے میں جاتا ہوں جب سیاسی بیٹھے میں تو, تو ایک سیاسی قومی اسمبلی کا ممبر ہے بیت اللہ شریف کے آگے رو رہا ہے اب رمران صاحب بزرگ آدمی متاثر ہو رہا ہے اس سے کہا رو رہا ہے یہاں کا پڑا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب بھی آگے مجھ سے اس نے ملایا رو رہا ہے یہ جی. میں نے کہا مگرمچھ مگر, مگر, مشک مگر مشک سے میں کبھی متاثر نہیں ہوا کرتا مگرمچھ کو بھی آپ دیکھیں نا اس آنکھوں میں سے کترے کے آپ سب نے رو رہا ہے تو بہت تکلیف میں رو رہا ہے اور جو تقریبیں خراب کر کے آدمی کو ہڑپ کر لیتا ہے کھا لیتا ہے میں کہ مگرمچھ کے ٹسوں سے میں کبھی متأثر نہیں ہوا کرتا اس نے جم سے ملایا میں نے کہا قومی اسمبلی کے ممبر ہو اللہ کی پکڑ نہ ہو پاکستان میں شریعت کے نہ کی پکڑ نہ ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں شریعت نہیں نافذ ہو رہی اس کی نظر کس پر آ رہی ہے پارلیمنٹ وزیر اعظم قدر پاکستان نظر اس پر آ کی. تو پہلے سے سرورا تھا بے چارہ کاروبار کے نقصانوں کو رو رہے ہوتے ہیں. میں تو کے خلاف پکڑی یا اللہ کرخانے میں سکے گی اور میرے خلاف علم صاحب کی متأثر کے بدینہ شمار جا رہی مال کر جاگی تو مال کو رو رہا ہے منان صاحب وہ اللہ کو نہیں رو رہا وہ مال کو رو رہا ہے میں کہ اللہ کے عذاب میں ہو ہوا میں کہا اس میں چھوٹنے کے طریقے ہی بتا سکتا ہوں ہر قومی اسمبلی کی میٹنگ میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا کرو گے کہ آپ جو شریعت نافذ نہیں کر رہے میں اپنے آپ کے خلاف ہوں اور میں آپ کو آگاہ کیا دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو اگر ہر میٹنگ میں کھڑے ہو گئے یہ کھا کرو گے تو پھر تمہارے چھوٹنے کا ہے باقیوں کے میں نہیں کہہ سکتا ہمارے بڑا فکیر محمد صاحب اور رحمد اللہ علیہ دلہ تھے ان کو اگر کسی نے بتایا کہ میں نے عجیب خان کو خواب میں دیکھا آگ میں جل رہا ہے اور میں نے پوچھا کیوں جلد ایسے آئے قوانین نافذ کرنے کے لیے سے جل رہا ہے جو آیلی قوانین میں نے نافذ کیا آئلی قوانین کے نفاذ پر بولانا زارکی صاحب نے کہا کہ میں چند الما تو الباغ کو لے کر جاتا ہوں اور اسلام آباد پر جان دیتا ہوں تو دوسرے, دوسرے پارٹی کے لیڈر سب نے کہا کہ اس طرح نہ کرے ہم جو ہے تو پارلیمنٹ میں جو ہے اس کو توڑیں گے وہ دن آئل میں ٹوٹ سکتا آئل قوانین میں مولانا عزی صاحب اللہ میں ضرورت اسی تعلق اسی پر مختلف کراؤ کو دیتے تھے کیا سے بولا کہ کونے پر اجام دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات کی مال کی بات منگا دوسری جو تھی جیل کی بات کرتے ہیں پھر مال کی طرف مڑتی ہے کیا کریں ہمارے بس میں تو ہے نہیں ہاں بندی کی بات نہیں تھی اور تسکرا کر رہا تھا آدمی کا خیر بسا اس کے میں نے کہا کہ اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی بی کے خاندان میں سائیکیٹک ڈیزیز کی ہسٹری تو نہیں اس طرح خاندان کے خاندان میں مینو کی ہسٹری ہے تو میں نے کہا مینو کی وجہ سے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں بفر تالا تشخیصوں میں محتاج نہیں ہوں میرے اور میں اپنے علاج میں اکثر گیا تو ان کا محتاج نہیں ہوتا ہوں رونا تو بچہ روتا ہے تو ماں کے دودھ کا بندوبست کرتی تو چلے گزور چیخو یا اللہ میں کہاں جاؤں یا اللہ میں کہیں پر نہیں جانا نیا میں آپ کے پاس نیا آپ کے داون کو پکڑا نیا تو مسئلے کو حل کر دے میرے زبان اٹکنی شروع ہوئی تھی تو اس میں نیورالوجسٹ وغیرہ کو کنسلٹ کرنے کے حالات تھے ہم نے اپنے چیخو پکار شروع کیا مجھے ایک دن مانگ رہے تھے کہ ایک بار ٹپ کی طور پر بات آئی وہ ایک سیر کی ترجیح کو ظاہر کرنے کے ساتھیوں کو کہا انہوں نے دائل کر دی معلوم کر لی انہوں نے. ساتھی آتاف صاحب پہنچ گئے وہاں وہ ظاہر کیا انہوں نے اور ایک مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہے اس کے لیے اب نسخہ تھا کتنا مشکل نسخہ لانے ہمارے لیے مقرر فرمایا نظر ملک ڈاکٹر لفان نے ایک آدمی کو لکھ کر دیا مہینے کے بعد تو لے کر بازار میں پھر رہا دکانوں پر کسی جگہ دوائی نہیں ملتی لکھی ہے تو ایک دکاندار نے تھوڑی رائٹ ہو ایک گرن جو ہے صبح کی چائے میں ایک دو گرن جو ہے دوپہر کی لسی میں گرمی تھی بس یہ ڈاکٹر صاحب ان کو شوق ہوا کس پہ اور بتاؤں میں گھروں میں بیٹھے بیٹھا ہوں ہاں پروفیسر صاحب پروفیسر ہمارے دوست سے آ گیا ملنے کے لیے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا بھائی بیمار ہے کائد گھر پر پڑا ہوا ہے میں نے کہا یہ آج تو اتوار کہتے نا بالل کے الٹ ہی آپ لے جا سکتے ہیں تو وہ خفا ہوا اس پر تو مجھے کہ میں نے کہا میں تو ڈاکٹروں کی فیلپ میں ہوں نہیں مالا کے فضر سے میں جب بھی گھر میں کوئی میں تو میں یا اللہ ماسل ڈاکٹر معاملہ میں ڈاکٹر یا اللہ کا مک ڈاکٹر بنانے آمیں والا معاملہ لوگ یہ عالم آفر آگے معاملہ میں کیونکہ ڈاکٹروں سے مسئلے پہچیزہ در پہ کو علم کے ایک ہوتا ہے تو مجھے خیال ہوا کہ سائے صاحب جو ہے تو یہ خفا ہو رہے ہیں کہ میں جا کر دیکھوں تو میں نے کہا میں نے کر لیا اجازت ہے میں دورے پڑھ لوں یہ جانچ کر کا لوں میں چائے کر اللہ اکبر کے الحمد رب العالمین جو پڑا تو ٹپ کسی نے کہا کہ کپ کھول وی صاحب کہیں گے کہ نماز پڑھتے آدمی کہ وارد ہے ہوتے آدمی شکل بردی کہتے ہیں شرل شکل بردی تو کہتے ہیں اس کا دھیان پر کوئی فرق نہیں آتا یہ ادارہ طرف سے آپ کو بات کرتی ہے کہ نماز پڑھ کے گیا اس کی تکلی کے لیے میں نے اس کو دیکھا بالا میں نے کہا آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہے بالکل خیر ہے کچھ بنیا بال والی روپئے کی دوائی کا پکول لیں ایک سو دو ایک دو پہلے شام کھائے میں ایک دن کھائی دن تیسرے دن ڈیوٹی پر تو دوسرا ہے حیدر زمان اس پیغام بھیجا کہ ڈاکٹر تک دوائی نہیں لکھ رہے ہوا شاید ماتھی سو تو دعائی نہیں تھی وہ تو اور بات تھی ابھی میں نے کیسر صاحب کو کہا میں نے کہا کہ مجھے اللہ بھی میری شپا کر دے اس گا نہیں کہا بس نہیں آپ جو ہے نا آپ لوگ انگریزی والے کہا کہ کر بال اب ہم نے گیند اس کے میدان میں گرایا ہے اس نے اٹھا کر اس کو پھینکا ہماری طرف سے نہیں تو مرضی اسپریشن کے لیے میں گیا تھا تو اس کے بارے میں باقاعدہ میں نے دعائیں مانگی تھی مانگتے مانگتے ایک دم کسی نے کہا کہ یہ اللہ آپریشن کراؤں کہ نہیں کراؤں تو کسی نے کہا صاحب نے کہ بڑا بیا منڈے والی سے تو صبح میں تو اس میں اپریشن آ رہا ہے میں نے ایسے ہی کہا کہ ایک آدمی اسلام آباد سے مشورہ کر لیتا ہوں اس کا ملنا ہی مشکل ہوتا میں کریم جو کیا تھا پہلے صحیح وہ ملا اور جگہ صبح کہیں نہیں جائیں میں آپ کو گھر پڑا کر دیکھوں گا تو گھر پڑا دیکھ کر میں گاڑی لے کر آیا ہوں آپ کو لے جانے کے لیے بس کوئی بھی آپ کے ساتھ مل جائے گا میں نے کہا جو شور شرابہ کیا تو اللہ نے آسانی فرما دی جی ہے کہ بعد میں اوپر سے منظور ہو جائے ایسا نہیں کر ہم جو ہے تو وہ شور فریاد کرتے نہیں ان اللہ انہ ملا دعا انبل ملا دعا ملاسم دیکھو نا ہم تو ہم پڑھ لو گے سن ہوتا ہے تو اس کا اکثر اثر تصر زند ہوتا ہے ملاقین ہے دعا اللہ, اللہ تبارک چمٹ چمٹ کر مانگنے والوں کو دعا کو قبول فرماتے ہیں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں اپنے گاؤں کو ہمارے گاؤں کے مادہ صاحب کی بیٹی ٹٹی بند ہو گئی ایک دن دو دن سے کہتے ہیں پیٹ پھلا ہوا انہوں نے کہا میں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس نے کہا اس کا تو آنتریاں بند ہیں میں اس علاج نہیں کر سکتا اس کو اسپتال میں داخل کروں کہتے ہم غریب لوگ ہمارا خیال تھا کہ اس وقت اپتال کو جائیں گے تو ہمیں کون لے گا اسپتال ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایمرجنسی ہر وقت لڑنی ہوتی ہے کہ رات کے اس پر گزر گئی صبح ہم گئے اسپتال میں داخل کیا کہتے اسپتال میں جب داخل کیا ڈاکٹر نے کہا تین دن نہیں مری تو اور بھی نہیں مرتی ہے اس کو آپریشن میں کرو آبزرو کرو کہتے ہیں نا سوچی یا نام ہم غریب لوگ ہمارا کوئی کام کرے گا تو کرے گا نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے تو کہتے اللہ کے اثر پر ڈالی ہوئی ہے کہتے رات گزری تو میں گیا صبح نماز کے لیے ہمارے علاقے کے ہندو میں کہتے ہیں جب بہت چیخو پکار کر کے رو دو کر آدمی کوئی بات کہنا کو کہتے ہیں چچلنا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے صبح کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں اللہ کے زور چچلا فریاد کی میں نے اور کہتے جب واپس آیا تو دیکھا چرپائی پڑنا میری بیٹی ہے نہ کہ میرا خیال ایک بس مر گئی میں وہاں کیسے کھڑا ہوں دال کا موجود تھوڑی دیر گز تو بیوی میری بچی کو اٹھائی آ رہی ہے اور چڑھا چلے گئے کون ماں بوتلہ کون چاہیے ہاں جی چیڑ کا اسے اتنا وہ گرایا پوچھا بس پیٹ پالی اسی ڈاکٹر صاحب کے انتظار کیا کہا بس چلے جی آئی راسا لگے بادی انیب مجھے وہ دانتان حافظ پڑھتے ہیں ختم کے بھائی بھائی گزارے پختو کی بھائی تخمکھئی دل ٹکڑا ٹکڑا کرتے محبوب حقیقی حوصن ازل پکارتا ہے یا میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجیے ہم تو بہت قریب جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے ہم اس کی دعا کو کمن کرتے ہیں اس کو نہیں ہوتی ہے کہ بات ہو گئی ہے ساتھی کو میں نے دم کیا تو اثر کے بعد جو تو وہ کا انجیکشن لیے تو میں نے کہا اس کو انجیکشن کا پتا ہوتا ہے اس کو کہاں کھا چھپاؤ نہیں ماشاء اللہ ہو رضان بھائی بیا تو شہر بوانا خوشبو راست شبلی خوش رش گرست رحبت کی بات بھی بہت اچھی ہے شبلی نے اس کو دھیان بھی بہت اچھا ہے تو شہری کہا کہاں ہوتی ہے نہ شہری ہوتی ہے نہ اختار ہوتی ہے اختار کیسے کہتے ہیں اختار کیسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ جی؟ ہاں دیکھا اس کو اختار, اختار کا ماننے نہیں آتا تو اس کو سمجھے گا کیا یہ بتائیں اختاٹ کسے کہتے ہیں نہ بدلا سر تو ہےٹ کا وقت مہمان بتائے جیسے بار جاننا ہے نہ اکتاٹ ہے نا سیری ہے خوش بھوزی خوش تاش کرتا پھر یاد لائیں مغرب سے پہلے ٹھیک ہے تو ایک تین آدمی کو کر لیا اور کسی کا ارادہ پر ہو تین کو کریں گے باقی پر کسی کا ارادہ ہو نماز کی کر لی